میں إليها ورسوله حفلها وفوزا عمينا أما بعد فإن الطير الحديث اتراب الله وقيل الحديث أهل محمد صلى الله عليه وسلم واشتر أمور مهدساتها وكل مهدسة فدعا وكل فدعات نوجوان مدرخ ساتھی ہو اپنے آپ کے سامنے پورے ملک کی ابتدائی دو آزاد پیدا کرتے ہیں اور روشنی میں اللہ تعالیٰ فتوا کرو کہ ہم سب کو ہم ہمیں اور آرام دنیا کی ساری انسانوں اور جناتوں کو خاص مقصد کے لیے حیات ہیورقصدا کی کی کیا گیا ہم نے انسان और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया जिंदगी गुजार रहे हो क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुमको यू ही देखा पैदा किया है वहां न कुमे नहीं आ रहा تم کو ہمارے پاس دوبارہ حساب کتاب کے نہیں آنا ہے یہ کم کر رکھا ہے رکھا ہے کہ اللہ تعالی سے بڑھ کر کے جانا نہیں ہے انسان یہ سوچ رکھتا ہے اس کو جو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں سورہ ملک کی آیات میں اللہ نے بیان بنایا کو بھائی اللہ تمہارا کے امتحان سے تم اور تمہاری اور تموالی تم اموالو تما اولا دوارا ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اللہ کی لاکھ سے کبھی لگ مار میں اولاد میں کاروبار میں اپیل کر دینا. دینا. کے متعلق نہ بچوں کے متعلق نہ آپ کے بزنس کاروبار کے متعلق خوش ہم بھی چھ نکال کر کے میں بھی بھول جاتا ہوں I'm done. ہوتے oh, ہیں اللہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے زندگی کی جو صحت تندرستی رہا ہے میرے بھائیوں جس کی طرح صحیح مان کرو کہا جاتا ہے نیا اور ساری چیزیں سکتے ہیں لیکن جہاں سے بچنے اور زندگی ایک ہی ہے ابھی کمر سے زندگی بنتی ہے جنرل بھی جہاں اپنی فکرت میں مضبوطی ہے ہم نے تجھے جانی تھی جوانی کو کہاں فرق کیا کھیل کود چہرے کہاں گئی مسلمان ہو رہا ہے اللہ کے رسول کے ہاتھ کو متعدد کرنا ہے اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام کے پاس آج مسلمان رہا ہے لیکن کہتے ہیں جب ہمارے مسلمان ہوئے مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑی نصیحت کیا جاتی پورا وقت اس قرآن جگدت مشرمی یا کو دیمار اللہ تعالیٰ نے تو بھی ہوئی نمبر اللہ تعالیٰ کا خرچ کہاں کیا سے بھی اللہ اتنا خرچی کرنے والوں کو نہیں لیتا. نمبر دو کا بھائی ہوتا ہے شیزان میرے شیطان کے بھائی بنتے بنو شیتان کے بھائی نہ بھائی بن جاؤ تو شیطان تم کو بلائی ہو ان کی جائے گا اللہ تعالیٰ کی برائی سے بٹائے آخری سوال جو میرے بھائی وہ ہے اللہ نے جو ہم کو آپ کو معلومات ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ چیز نہ تھا لیکن اس کے مطابق عمل کس سننے کیا کتنا کیا یہ بڑا خطرناک سوال ہے یہ پانچ سوالات ہیں اور سب ہے ہماری زندگی سے لگی خلت ہو والا ہو ہمیں آپ سے بور کر دینے والا ہو ہمیں مشتری بنا دینے والا ہو ہر ایسے اللہ کا راستہ بول رہے is uh -huh.